رکھا اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ ہکارت سے بول اٹھا کہ اے بکریوں کے چرواہے تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن مسود رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ میں اپنی کند تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربے لگانے لگا جس سے اس کی ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کی گریف بھیلی پڑ گئی میں نے اس سے تلوار کھینچ لی جا کلی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا پوچھا فتح کس کی ہوئی میں نے کہا للہ و رسول ہی یعنی اللہ وجل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے فتح ہے پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجوڑا اور کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا میں نے اس کا خود اس کی گدی سے ہٹایا اسی کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گر پڑی پھر میں نے اس کے ہتھیار زیرے وغیرہ اتار لیے اس کا سر اٹھا کر بارکاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ورمایا اللہ وجل کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی بے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل تھا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سرکشی اور یہ اداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم دیکھیے تکبر کیسا تھا یہ ابو جہل کا جذبہ انعد و اداوت اداوت رسول تو دیکھیے ٹانگیں کٹ چکی ہیں سارا جسم زخموں سے چور چور ہے موت سر پر منڈلا رہی ہے اس حالت میں بھی اس سخت جان شکی ازلی یعنی ہمیشہ ہی سے بدبخت کی شکاوت یعنی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ اس نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی کو کہا اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ یاداوت شدید تر ہے حضرت سید ابن مسعود، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکارے والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس اذری بدبخت کا یہ جملہ عرض کیا تو اللہ کے محبوب دانے غیوب العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرحانوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے کہ مسا علیہ السلام کے فرعون کو جب باہر احمر کی موجوں نے اپنے نرغے میں لے لیا <تصفح> تو اس نے کیا کہا پرانے پاک میں پارہ گیارہ سورہ یونس کی آیت نمبر نبے میں اس کا جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں مگر اس امت کا پھر مرنے لگا تو اس کی اسلام دشمنی اور سرکشی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ تکبر جو ہے یہ کس قدر خوفناک مرض ہے کہ تکبر کے سبب بندہ کیسی کیسی آفتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جی ہاں یہ تکبر اللہ کے مقابلے میں بھی ہو جاتا ہے نبیوں کے مقابلے میں بھی تکبر ہوتا ہے اور انسان کے مقابلے میں بندہ تکبر کر جاتا ہے تکبر کہتے کس کہ کے ہیں اس کو بھی سنتے چلیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقصد المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے تکبر اس کا نام ہی تکبر ہے اور اس کے متعلق جو ہے وہ علم حاصل کرنا یہ فرض ہے اس کے سفہ نمبر سولہ پر لکھا گیا کہ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے امام راغب اس کہانی علیہ رحمت اللہ غنی لکھتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے بہرحال تکبر اچھی چیز نہیں ہے کہ تکبر کرنے والا یہ اللہ تعالی کا ناپسندیدہ بندہ ہے چنانچہ پارہ چودہ سورت النحل آیت نمبر تیئیس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يحب المسترین ترجمہ کنزلی ایمان کے بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا اور میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے جو میں میں آ جاتی ہے نا ذرا میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں چاہے وہ حصر و جمال پر تکبر آ جائے چاہے وہ طاقت پر آ جائے چاہے وہ اقتدار پر آ جائے بندے کو جب کوئی ایسی نعمت ملتی ہے تو پھر اس کو اپنی حدود میں بھی رہنا چاہیے بہرحال ایسا شخص جو تکبر کرتا ہے یہ بدترین شخص ہے تکبر کرنے والے کو بدترین شخص قرار دیا گیا ہے چنانچہ حضرت سینہ حزیفہ ردی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رنج رنجو ملال صاحب جودو نواز صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہجل کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں وہ بد اخلاق اور متکبر ہیں کیا میں تمہیں اللہجل کے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں وہ کمزور اور ضیف سمجھا جانے والا بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ عزوجل کی قسم اٹھا لے تو اللہ عزوجل اس کی قسم ضرور پوری فرمائے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج جو بات بات پر عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں جی ہاں یہ جو تکبر جیسے پیدا ہوتا ہے نا اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے اور اپنے سے جو دیگر جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کسی خاطر میں لاتا نہیں ہے جیسے ہاں ایسا دیکھا گیا کہ اگر کوئی زمیندار ہو جاتا ہے جاگیردار ہو جاتا ہے تو اس کے ہاری اس کے کسان جو جی وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتا ہے اگر کوئی سیٹ ہو جاتا ہے وہ سیٹ صاحب جو ہے نا وہ بھی بسا اوقات اپنے ملازموں کو اپنے ماتذوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسے حسن دیا ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ اپنے حسن و جمال پر اتنا فرے وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عام آدمی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے اپنے ساتھ بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے اپنے ساتھ چلنا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے کھانا کھانے میں گئے تو کہیں بیٹھ گئے تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں آج اگر ہم کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے تو قیامت کے دن تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں نہ جانے کس کس کا کیا مقام ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکبر کرنا قیامت کے دن ہمیں ضلعت و رسوائی کا سامنا کرا دے جی ہاں دو جہاں کے تاجور سلطان باہربر صلی اللہ تعالی علی وآلہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا ہر جانب سے ان پر ضلع تاری ہوگی انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہاکا جائے گا اور بہت ہی بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی الحب ہم یہ سنتے ہیں کہ جناب تکبر نہیں ہونا چاہیے اور جب تکبر نہیں ہونا چاہیے تو فوراً ہمیں بھی اپنا زمیدار یاد آتا ہوگا ہمیں بھی جاگیردار یاد آتا ہوگا ہمیں بھی یاد آتا ہوگا کہ ہاں ہاں فلا فلا اس کو بڑی شہرت مل گئی تو وہ بڑا متکبر ہو گیا اس کے بعد اتنی دولت آ گئی وہ بڑا متکبر ہو گیا تو ہمیشہ جب اس قسم کے بیانات ہوتے ہیں تو ہماری سوچ ہمیشہ دوسروں کی طرف جاتی ہے جبکہ خیال ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے اپنے بارے میں غور کریں کہ ہماری کیفیت کیا ہے کیا ہم بھی اس مرض میں کسی طرح چھوٹے یا بڑے لیول پر مبتلا تو نہیں ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر ستائیس پر تکبر کی چند علامات بیان کی گئی ہے اس کو غور سے سنیے اور دیکھتے جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہیں اس مرض میں مبتلا تو نہیں ہے پہلی علامت اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تازیمن کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوقت کا اظہار ہو کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں غور کر لیں کہ اگر مثلاً کچھ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ہی آنا شروع ہوئے داڑھی بھی رکھ لی ماما بھی پہن لیا جناب ماشاءاللہ آواز اچھی تھی آپ کو امامت کے مسلح پہ بھی کھڑا کر دیا اب آپ کل تک جو نماز نہیں پڑھتے تھے اب آپ مسجد کے امام بن گئے اب امام تو بن گئے لیکن اب دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ جناب ہم تو امام صاحب ہیں یہ میں جب جاؤں تو لوگ مجھے دیکھ کر تازی کھڑے ہو جائیں یہ غور کریں تاکہ میرا جو مقام ہے یہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو یہ تکبر کی علامت ہے اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے جی ہاں دوسری علامت بھی یہی ہے کہ یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے با کھڑے رہیں تاکہ لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو تو اگر کوئی لوگوں کے کھڑے ہونے کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ کم علم لوگوں کو اس کی حیثیت کا علم ہو جائے یا دین کے معاملات میں اس کی نصیحت قبول کریں تکبر کا نام و نشان بھی دل میں نہ ہو تو ایسا شخص متکبر نہیں ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اور نیتوں کا حال اللہ زوجل جانتا ہے مگر یہ بہت مشکل کام ہے لہذا ایسے شخص کو اپنے دل میں ایک سو بارہ بار غور کرنا چاہ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان اسے دھوکے میں مبتلا کر کے ہلاکت کے جنگل میں پہنچا دے تیسری بات کہیں آتے جاتے یہ خواہش رکھنا کہ میرا شاگرد یا مرید یا عقیدت مند یا کوئی رفیق برابر یا پیچھے پیچھے چلے تاکہ لوگ مجھے معذت سمجھے یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ جہاں شہرت ہوئی تو اب اکیلے چلنا جو ہے نا یہ بھی مزہ نہیں آتا در رش ہو دو چار آگے پیچھے چلنے والے ہو تو لوگوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت کا بھی کوئی مقام ہے تو یہ بھی غور کریں کہ کہیں ہم بھی تو اس میں مبتلا نہیں تو کبھی انسان کی عادت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ چلنے میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہو جیسے تنہا جانے میں وحشت ہوتی ہے یا اکیلے جانے میں دشمن کا خوف ہے کہ وہ ازیت و نقصان پہنچائے گا تو ایسی صورت میں کسی کو ساتھ لینا یہ تکبر میں داخل نہیں ہے یہاں پر بھی بات ہوئی آئے گی ان نملہ امال و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے چوتھی علامت کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت سمجھنا اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا مجھ سے ملنے آئے کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں غور کر لیں کہ رشتہ داروں میں ہماری کیا کیفیت ہے پڑوسیوں میں ہماری کیا کیفیت ہے کسی کو دیکھا دور بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہماری کیفیت ہے کہ ہم جا کر ملے یا یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں کیوں جاؤں یہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو اگر ایسا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے پانچویں علامت بظاہر کسی کم تر اسلامی بھائی کا برابر آ کر بیٹھ جانا اس لیے ناگوار گزرنا کہ میں اس سے افضل ہوں یہ بھی تکبر میں داخل ہے یہ بھی تکبر میں داخل ہے کہ اس میں تو مالداروں کو تو بہت غور کرنا چاہیے کہ اگر مثال آپ کے ابھی بنگلے میں ہی آپ کا ملازم ہے خانسامہ ہے ڈرائیور ہے باورچی ہے جو بھی اس قسم کا طبقہ ہوتا ہے یا اسٹیٹ صاحب آفس میں گئے کیا کبھی تصور ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کے برابر میں بھی اس کا ماتح بیٹھ کے پیپر سائن کرا لے صاحب بیٹھے سوفے پر سوفے میں جگہ ہے آپ کا مینیجر آیا آپ کے پاس بھلے اس کی تنخواہ بھی اچھی ہے مگر وہ فائل پیش کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کیا ہمارا ایسا ہے ذہن کہ ہم اس کو کہیں کہ آپ بیٹھے نا میں سائن کر دیتا ہوں ایسا کچھ ہے نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ میرے برابر میں یہ چھوٹا آدمی کیسے بیٹھ جائے قربان جائیے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کے کہ یہ ایسی مدنی سوچ رکھا کرتے تھے اور ان کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا انداز اختیار کرتے تو ناپسند کرتے تھے اس کو میرے آکا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوا کرتے تھے الا حضر کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ اعلی حضرت ان کے یہاں تشریف فرماتے ان کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی پھوٹی پرانی چارپائی پر جو سہن کے کنارے پڑی تھی جھجکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اس کو دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر اٹھائے چلا گیا تو اعلی حضرت کو صاحب خانہ کی اس مغرورانہ رویش پر سخت تکلیف پہنچی پھر کچھ فرمایا نہیں کچھ دنوں بعد وہ آپ کے یہاں آئے تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنی چارپائی پر جگہ دے دی وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے نئے کریم بخش حجام جو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے کے خط بنانے آئے تھے وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بھائی کریم بخش کیوں کھڑے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان صاحب کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ بیٹھ گئے اب وہ جو شخص تھا اس کو تو گسا گیا وہ فوراً اٹھ کر وہاں سے چلے گئے پھر کبھی نہیں آئے تو خلاف معمول جب عرصہ گزر گیا تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے پھر خود ہی فرمایا کہ میں بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں جاتا کیوں کہ یہ انداز درست نہیں ہے اگر ہم بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ پانا چاہتے ہیں تو آج کی دور میں ہم امیر علیہ سنت کو دیکھ لیں بڑی بڑی شخصیات بڑے بڑے اسٹیٹ یہ امیر علیہ سنت کے پاس آئے ہوئے ہوں لیکن امیر علیہ سنت اپنے دسترخان پر اپنے غریب مریدوں کو دیکھنا پسند کرتے یہ میرے قریب رہے یہ مدن انعامات کے عامل ہیں یہ میرے قریب رہے یہ مدن قابلوں کے مسافر ہیں یہ قریب رہے اس شخص نے آزادی کی نیت کی یہ میرے قریب آئے اس شخص نے بارہ ماہ سفر کی نیت کی یہ میرے قریب آئے تو کیوں کہ یہ آجزی کی علامت اور اگر ایسا ہمارے اندر بھی ہے تو ہمیں اپنی روش تبدیل کرنی چاہیے کیونکہ یہ مرض جب بڑھتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ابو جہل نے بھی غرور کیا تھا پھر ایک اور علامت اپنے لباس اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو میں امتیاز چاہنا تاکہ دوسروں کو نیچے دکھا سکے کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں کسی کی نصیحت یا مشورہ قبول کرنے میں ذلت محسوس کرنا کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں اگر کسی کو نصیحت کی یا کوئی مشورہ دیا اور اس نے کسی معقول وجہ سے قبول نہ کیا تو آپے سے باہر ہو جانا میں نے اتنا مشورہ دیا میں نے اس کو یہ بات کی اسے مانا کیوں نہیں اگر یہ علامت میرے اندر ہے تو مجھے ڈرنا چاہیے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ایک اور علامت سنیے ہر وقت دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری کے پہلو تلاش کرتے رہنا کہیں میں بھی تو ایسا نہیں اپنے گھر کے کام کاج کرنے بازار سے سودا سلف اٹھا کر لانے کو کثرے شان سمجھنا کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کم قیمت لباس پہننے میں شرم محسوس کرنا تاکہ لوگ کیا کہیں گے کہیں میں بھی تو ایسا نہیں امیروں کی دعوت میں پورے اہتمام سے شریک ہونا اور غریبوں کی دعوت کو سرے سے قبولی نہ کرنا کہیں میں بھی تو ایسا نہیں تو یہ چیزیں ہمیں احساس پیدا کراتی اور پھر ہم ڈرے کہ کہیں یہ تکبر کا مرض میری آخرت کو برباد نہ کر دے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری لکھتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ تکبر اور ہر بری خصرت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کے افو کرم سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے اور یہ بری عادت اگر ہے تو اس کو نکالنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اس کا علاج بھی اسی کتاب میں لکھا ہے مطالعہ کریں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہوں گی تو ہم نے ابو جہل کے بارے میں سنا تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت بڑے بڑے جنگ آزماؤں نے ابو جہل پر تلواروں کے وار کیے مگر وہ نہ مرا ایک آجز و بے دستہ پا اور دو مدنی منوں نے اس کو گرا دیا اور پھر بھی اس کی روح نہ نکلی اور خدا کی قدرت کے آخر دم تک اس کے ہوش و حواس قائم رہے اس میں حکمت یہ تھی کہ اس غرور و تکبر کے پتلے کو اس مظلوم و بےکس بندے کے ہاتھوں واصلے جہنم کیا گیا جو مالی لحاظ سے خالی جسمانی لحاظ سے کمزور اور قبیلے کے لحاظ سے بھی بے یاروں مددگار تھا جی ہاں اسلام لانے سے کے سبب ابو جہل حضرت سیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکتا۔ آپ کے سرے مبارک کے بال پکڑ کر تماچے رسید کیا کرتا اس وقت آپ رضی اللہ تعالی کسی قسم کی جوابی کاروائی کرنے سے قاصر تھے آج وہی صحابی اللہ کی عطا سے اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اس کی سر کو ٹھوکریں مار رہے ہیں اپنے پاؤں پلے رو رہے ہیں اس کی ہاتھ سے تلواریں آبدار چھین کر اسی تلوار سے اس کا سر کاٹ رہے ہیں ایسے وقت میں ابو جہل بے ہوش نہیں ہوش میں ہے اپنی تزلیل اور رسوائی شعور رکھتا ہے لیکن دم مار نہیں سکتا سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کا سرے غرور کار کر اٹھا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے مبارک کے نیچے پھینک دیتے ہیں اور ابو جہل کی ذلت آمیز موت جملہ کفار و مشرقین اور تمام و مرتدین کے لیے تازیانہ عبرت ہے اور یقینا عزت اللہ رسول عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہے جیسا کہ پارہ اٹھائیس سورت المنافقون آیت نمبر آٹھ میں ارشاد ہوتا ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولیلم ولا ترجمہ المنافقین اللہ ترجمہ اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ غزب بدر جس میں ابو جہل قتل ہوا تھا یہ واقعہ سترہ رمدان المبارک سندھو ہجری مقام بدر میں پیش آیا اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم یعنی صرف تین سو تیرہ تھی ان کے پاس صرف دھو گھوڑے ستر اونٹ چکست کمانے ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا انہیں سامان جنگ پر نہیں اللہ ورسول عز و رسول الز اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم علی پر بھروسہ تھا ایک طرف مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تو دوسری طرف دشمنان خدا و مصطفیٰ کی تعداد ایک ہزار ان کے پاس سو برق رفتار گھوڑے ہیں جن پر سو زیرا پوش جنگجو سوار ہیں سات سو اعلی نسل کے اونٹ ہیں کھانے پینے کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے بار بردار جانور مزید بڑا نو نو دس دس اونٹ روزانہ زبا کر کے لشکر کفار کی پرتکلق دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے ہر شب بزمے عیش و نشاک برپا کی جاتی ہے جس میں شراب کے جام لائے جاتے ہیں خوبصورت کنیزیں اپنے ناچ اور سحر انگیز رقمات سے ان کی آتش و غضب بھڑکاتی رہتی ہیں اس کے باوجود غلامان مصطفیٰ کے چہروں پر تسکین اور اطمینان کا نور برس رہا ہے ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع فروزہ ہے شراب وحدت کے نشے میں سر اپنے پروردگار عزوجل کا نام مبارک بلند کرنے کے لیے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچا لہرانے کے شوق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم بلجزم کیے رضائی الٰہی کی منزل کی طرف مستانہ وار بڑھے چلے جا رہے ہیں انہیں اپنی تعداد کی کمی سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثیر تعداد اور سامان حرک کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں باطل کے سنگین کلغوں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ کر دینے کا عزم انہیں ماہیے بے آب یعنی بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپا رہا ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ عزم عزم محکم یہ باطل سے ٹکرا جانے کا والحانہ شوق خدا و مصطفیٰ کا نام پاک بلند کرنے کی تڑپ یہ بے خوفی اور بہادری نے کہاں سے ملی یقیناً یہ سب اللہ وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی دعاؤں کا سمر یعنی نتیجہ ہے جو لبہائے مبارک لبہائے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلیں چنانچہ امام بحیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم میں سے سیدنا مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی سوار نہ تھا وہ ابلک چت گڑے گھوڑے پر سوار تھے اس رات سب سو رہے تھے مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نفل پڑھتے رہے روتے رہے سبحان اللہ اشکوں کی زبانی فتو نصرت کے لیے جو دعائیں مانگی گئی ہوں گی ان کی قبولیت کا کیا علم ہے امیر المومنین امام العادلین سعید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدر کے روز سرکار صلی صل اللہ علیہ وسلم قبلہ روح کھڑے ہو گئے اپنے دونوں ہاتھ بار گائے وجل میں پھیلا دیے اپنے پروردگار سے فریاد شروع کر دی یہاں تک کے ماہویت یعنی استقرار کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے سے چادر زمین پر تشریف لے آئی سید ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ تیزی سے آئے چادر شریف اٹھا کر سلطان باہر بر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر ڈال دی بالحانہ انداز میں پیچھے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا عرض کی آکا آپ کی اپنے رب سے یہ دعا کافی ہے یقینا اللہ تبارک کا تعالیٰ اپنا عہد پورا فرمائے گا اسی وقت جبریلا مین علی السلام یہ آیت لے کر حاضر اقدس ہوئے اس تست ربکم فس تجا ملک منل ملا مردین ترجمۂ کنزلی مان جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار فرشتوں کی کتاب سے الحمدللہ رسولوں کے سرتاج ساہد مہراج صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبولیت کا تاج پہنایا گیا اور خزانہ عرفان میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مسلمان اس روز کفار کا تابو پیچھا فرماتے کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگا جاتا اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا اے ہیزوم زوم آگے بڑھ اور جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے سبحان اللہ وہ نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا ناک تلوار سے اڑا دی گئی چہرہ زخمی ہو گیا تو صحابہ کرام علی مردوان نے جب سرکار علیہ السلط السلام کو یہ کیفیات بیان کی تو حضور نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے ایک بدری صحابی حضرت ابو داؤد ماضنی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں غزب بدر میں ایک مشرق کی گردن مارنے کے در پہ ہوا میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر گر گیا میں نے جان لیا ہے کہ کسی اور نے اس طرح کا سر کاٹا ہے حضرت سہول بن ہن فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تو اس کی تلوار پہنچنے سے قبل ہی مشرق کا سر تن جدا ہو کر گر جاتا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو کیسے ہی کٹن حالات ہوں ہمیں نظر اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب جل جلالہ پر رکھنی چاہیے اور دعا سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے میرے عقل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور غزوہ بدر میں دشمنوں کو اپنی بھاری تعداد کثرت اسلحہ پر ناستہ اور مسلمانوں کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ اور مجاہدین میں جذبہ شہادت کیسا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا بشور صحابی حضرت سیدنا صاحب حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو بھی نو عمر تھے غزب بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے سیدھا ساتھ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجر سے پوچھا کیوں چھپتے پھرتے ہو کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار دیکھ لے اور چھوٹا سمجھ کر جہاد سے روب دے بھیا مجھے رائے خدا میں لڑنے کا بڑا شوق ہے اے کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے آخر سرکار علی سلاد وسلام کی توجہ میں آ گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع کر دیا گیا سیدنا نہ عمیر غلبۂ شوق کے سبب رونے لگے اور میرے مرشد فرماتے ہیں جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس کے مستاج ان کا عرض ہوئی شہادت میں رونا کام آ گیا سرکار نے اجازت عطا فرمائی جنگ میں شریک ہو گئے اور دوسری آرزو بھی پوری ہوئی کہ اس جنگ میں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہو گئی دیکھا آپ نے کہ چھوٹا ہو یا بڑا رائے خدا وجن میں جان قربان کرنا ہی ان کا زندگی کا مقصد وحید تھا زیادہ کامیابی خود آگے بڑھ کر ان کے قدم چومتی تھی اور یہ بھی دیکھیں کہ بھائی نے تعاون کیا کہیں والد تعاون کر رہے ہیں کہیں دیگر احباب تعاون کر رہے ہیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اے کاش تابے گرام کے ان جذبوں سے لبریز واقعات سے ہم بھی درس حاصل کریں کہ ہم تو دنیاوی آسائشوں پر نثار ہیں اور وہ اخروی راحتوں کے طلبگار تھے ہم دنیا کی خاطر ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور وہ آخرت کی سرخروئی کے آرزو میں ہر طرح کی راحتیں دنیا کو ٹھوکر مار کر سخت مصائب و عالم اور خون آشام تلواروں تلے بھی مسکراتے رہے اے کاش غزوائے بدر کے اس عظیم مارکے کے صدقے تمام مجاہدین کی شہادتوں کے صدقے ان کی دلیری کا صدقہ نصیب ہو جائے اور ہم بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مسلمانوں کی جو حالت زار موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں خود ہم اپنی حالت بھی جانتے ہی ہیں کہ ہم بھی کتنا علم سیکھتے ہیں کتنا ہمارے اندر بھی جذبہ ہے عبادت کا جہاں موقع دیکھتے ہیں تو جناب پانچ وقت کی نماز پڑھنے میں ہمارا کیا معمول ہے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا اس مہینے کو پانے کے باوجود بھی کتنا علم کتنی عبادت کتنے ذکر و اثکار کتنا نیکی کی دعوت کتنا انفرادی کوشش کتنا سنتوں کا عمل یہ سب ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے اور احتساب کرنا چاہیے زندگی بے حد مختصر ہے آئیے اس موقع پر ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ ہم بھی علم دین حاصل کریں گے اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے اس راہ میں جو مشکلات ہوں گی انشاءاللہ اس کو بھی برداشت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کیونکہ جب تک قربانی نہیں دی کچھ حاصل نہیں ہوتا ہم نے اپنا و بزرگوں کے واقعات سنے کہ یہ کیسے جذبے کے ساتھ حوصلے اور ہمت کے ساتھ یہ دین اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے اے کاش ہم بھی دین اسلام کی خدمت کرنے والے بن جائیں سنت سیکھنے والے بن جائیں دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بیان کی اختتام پر چند سنت راداب بھی سن لیجئے سفر کے متعلق امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ شرعین مسافر وہ شخص ہے جو تین دن کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت یعنی شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا خشکی میں سفر پر تین دن کی مسافت سے مراد ساڑھے ستاون میل یعنی تقریباً بانوے کلومیٹر ہے شرعی سفر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر کے ضروری پیش آمدہ سفر میں پیش آنے والے احکام سیکھ چکا ہو جب بھی سفر کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پیر جمعرات یا ہفتے کو کریں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ کو سفر میں اپنے سبرفقا سے زیادہ خوشحال لینے کے لیے روانگی سے قبل یہ ورد پڑھنے کی تلقین فرمائی سورہ کافرون سورت النصر صورت الاخلاص اور سورت الفلق اور سور الناس ہر صورت میں ایک ایک بار اور ہر ایک کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے آخر میں بھی ایک بار بسم اللہ پوری پڑھ لیجی اس طرح پانچ سورتیں ہوں گی اور بسم اللہ چھ بار حضرت سیدت زبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یوں تو صاحب مال تھا مگر جب سفر کرتا تو سب رفقا سے بدحال ہو جاتا مذکورہ سورتیں سفر سے قبل ہمیشہ پڑھنی شروع کی ان کی برکت سے واپسی تک خوشحال اور دولت مند رہتا بہرحال میرے امیر علیہ سنک کا یہ رشتہ لا ابو جہل کی موت یہ مکتبہ المدینہ سے ضرور حاصل کریں جنہیں دستیاب نہ ہو داؤت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی المین صلی اللہ علیہ وسلم